مقام محترم اسلامی بھائیوں مدنی شرل کے ناظرین اس وقت ہم مدینہ منورہ اور بدر شریف کے درمیان ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جسے دیر روہا کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر انبیاء علی مصلاط والسلام کا گزر ہوا یعنی انبیاء علی مصلاط والسلام ملک کے شام سے تشریف لاتے پہلے مدینہ منورہ تشریف لاتے اور پھر بدر شریف کے راستے حج کے لیے تشریف لے جاتے تو اس جگہ ستر انبیاء کا گزر ہوا اور نبیوں کے سردار صاحب مہراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لائے اس کنویں آپ نے اس کنویں کے پانی میں کلّی فرمائی اور اس کنویں کو برکت عطا فرمائی آج بھی اس شاخ اس کنویں پر یہاں کا پانی برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس جگہ کے بارے میں میرے آقا بتائی ہے سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب موسا علی اصلاۃسلام طور پر تشریف لے گئے تھے رب عزب کی تجلی اس جب پہاڑ پر پڑی تو تین حصوں میں وہ تقسیم ہوا ایک حصہ جبل عہد ہے ایک حصہ جبل ورکان ہے اور تیسرا پہاڑ یمبو میں ہے جبل ردوا جبل ردوا یہ تین پہاڑ تین حصوں میں یہ تقسیم ہوا اور جنتی پہاڑے سے کہا گیا ہے آئیے اس پہاڑ کا دیدار بھی کرتے ہیں کنویں کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں بڑی مبارک جگہ ہے یقینا نبی پاک علیہ السلاط والسلام کا یہاں گزر ہوا ہے انبیاء کا گزر ہوا ہے ہم یہاں دعا کرتے ہیں رب کریم سے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور امبیا علیہ وسلاۃ والسلام کی برکتیں عطا فرمائے مدینہ منورہ کا سچا پیارے آک علی سلاسل کا سچا عطا فرمائے آمین. امین. اور مدی چینل کے مناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں رب کریم انہیں بھی یہ مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے یہ جو آپ وائٹ کلر کے پہاڑ کے پیچھے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں احمر جس کا جس کا احمر لال اور براؤنش جو کلر ہے یہ ہے جبلان جبل ورکان جبل ورکان کا دیدار کیجیے اللہ اللہ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا گیا اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پہاڑ حمت ہے اور حمت کہتے ہیں میٹھی چیز کو یعنی یہ پہاڑ میٹھا ہے اللہ اللہ میرے آقا نے جس کو پہاڑ کو فرما دیا وہ پہاڑ میٹھا ہے سبحان اللہ علی الحبیب صلی اللہ محمد یہ مبارک ہُوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی ہمیں حوض کو بھی پیارے آکا علی السلام کے ہاتھوں جامع کو نصیف فرمایا اور اس کی برکت عطا فرمایا سلو الحبیب صلی تعالی محمد صلی اللہ علیہ یہ روہا قدیدار آپ کر رہے ہیں پانی بھی بہت نیچے نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی موجود ہے رضی اللہ مبارک گھڑ کے دن پہنچ جا رہے ہیں اچھا راستہ ہے قبرستان یہ پرانا قبرستان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی المصر اسلامی بھائیوں اور مدنی شریل کے نادری جاری آتا علی السلام کا مبارک بچپن ہی وادیاں ہیں یہاں وہ مبارک کشمیر مکہ پاک سے تائف آئے تائف کے تقریباً ساٹھ کلو میٹر آگے اشہتا کا ایک علاقہ ہے یہ وہی علاقہ بتایا جاتا ہے جب بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی انہا کا مکان تھا ہم جہاں پہنچے بڑے پکے ہے اللہ تعالیٰ اور وہ خواتین جو بچوں لے کر مکہ پاک سے یہاں آئیں ان کا سفر کیسے کٹا ہوگا وہ موسنی جو بڑی نگھال سی تھی کمزور تھی اور پھر پیارے آکا علی صاحب السلام جب اس پہ سوار ہوئے تو اس موسمی کی اسپیڈ بڑھ گئی اس کے اندر پھر سے طاقت آ گئی مگر یہ سفر نہ جانے کتنے دنوں میں طے ہوا ہوگا یہ بڑا مشکل راستہ نظر آتا ہے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ مکان ہے ان شاء آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے کہ جہاں بی جہاں میرے آقا اکاعط وسلام بچپن میں گزرا کرتے ہوں گے ان پہاڑوں میں یقین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا انہیں جگہوں پر پیارے آقا علیہ اقاص ولیمہ سالیہ اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے ساتھ ایک طرح سے گھما کرتے تھے ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے قریبی چراگاہیں نظر آ رہی ہیں جہاں پیارے آقا اقاعت والسلام بکریوں کو اور ان جانوروں کو لے کر جایا کرتے اور یہ بھی یہاں پر واقعات ملتے ہیں کہ اور لوگوں کے جانور اتنے فربا نہ ہوتے مگر جو پیارے آقا علی اشراۃ والسلام کے ساتھ جانور جاتے وہ واپس آتے تو بڑے برفا ہو کر آتے بڑے صحت مند ہو جاتے لوگوں نے کہا کہ اپنے جانور بھی ان کے ساتھ بھیجے جائیں اور لوگوں نے بھی اپنے جانور بھیجے جانور ہوا کرتے تو سارے فربا ہو کر آتے پیارے پیار اطالع السلام کی برکت ہے پیارے آقا آکلاسلام کے یہاں بہت سارے موجودات کا ظہور بھی ہوا یہی قریبی وہ جگہ ہے جہاں شک صدر کا واقعہ ہوا جی ہاں میرے آکا علی ساطو السلام کا سینہ مبارک ملائکہ تشریف لائے سے آسمان سے اور سینہ مبارک کو شک کیا گیا نور اور انوار و تجلیات کی بارش ہوئی یقیناً یہ بڑی مبارک جگہ ہے یہ فضائیں یہ یہ پہاڑ یہ تمام جگہ میرے آکا علی سعت السلام کی خوشبوؤں سے بسی ہوئی ہے رب کریم سے دعا ہے ان مبارک وادیوں میں مولائے کریم ان وادیوں کے صدقے پیارے آقا کے مبارک بچپن کے صدقے ہم سب کی مقصرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے میرے آقا علی السلام کا مبارک بچپن یہاں گزرا ہے حد کریم ہمارے بچوں کو نبی پاک کا سچا عاشق بنائے آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں مقام مق ایم کام مقدش او والوں سے ہے جو یہیں با جماعت نماز بھی ادا کریں گے اور اس جگہ کی برکتیں کریں گے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مذہبی چینل کے ناظرین وہ مبارک مقام بچپن سے جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں پیارے آقا علی صلاط و السلام کا مبارک بچپن جہاں گزرا وہ اونٹنی کا یہاں پر آنا وہ پیارے آقا علی صلاف السلام کبھی بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی علیہ کے گھر میں رہنا وہ جھولے کا بلانا وہ نبی پاک کا بچپن گزارنا بچپن میں چراغاہوں کی طرف جانا شک صدر کا ہو جانا بہت سارے معجزات کا ظہور ہونا اس پورے گاؤں کے لوگوں کا نبی پاک سے پیار ہو جانا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا پیارے آقا کی جدائی کا برداشت نہ کرنا لیکن یہ ساری وہی وادیاں ہیں جہاں یہ وقت گزرا پیارے آقا علی صاحب السلام کئی ماہ اسی گاؤں میں رہے اور بتایا جاتا ہے دو مکانات کی اب کچھ نشانیاں ہی باقی ہیں یا تو یہ مکان بلیمہ بی بی سعدیا ربی اللہ تعالیٰ انہا کا تھا یا یہاں پر ایک اور باقیات سی موجود ہے یہ مکان بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی نہ کا تھا کاش یہ مکان ویسے ہی رہنے دیا جاتا لوگ آتے زیارت کرتے برکتیں حاصل کرتے مگر اس مکان کو شہید کر دیا گیا اب یہاں اس کی کچھ باقیات ہی موجود ہیں آپ پھر بھی ان فضاؤں کا اس جگہ کا دیدار کر لیجئے پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو اس واقعے کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح یہاں تک پہنچے اور کیا کیا معجزات کا ظہور ہوا صلی صل اللہ, صل اللہ علی, علی, صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار الحترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بنی سات یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ گاؤں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا بیوی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی انہائی کا بیان ہے مکہ مکرمہ کے لوگوں کا یہ انداز ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں بچپن ہی میں بھیج دیا کرتے تاکہ بچے پر فضا مقام میں صحت مند بھی ہوں اور فصیح عربی بھی سیکھ لیں یار اقاصب السلام نے بچپن میں ابو لہب کی لونڈی سویبا کا دودھ بھی پیا پھر اپنی والدہ بیبی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنا کا دودھ بھی نوش فرماتے رہے اور اس کے بعد یہ سعادت بیبی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ علہ کے حصے میں آئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے ابتدائی دو سال آپ نے انہی گلیوں میں اسی علاقے میں گزارے بی بی علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب میں مکہ پاک گئی تو فقر و فاقہ کا عالم تھا میرے پاس خود بھی اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو سیراب کر سکتی ایک بیٹا جو میرا تھا وہ خود بھی رو بھوک سے بلک بلک کر روتا تھا میرا جو جانور خچر تھا وہ بھی بڑا لاغر تھا جسے میں لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچی راستے میں کافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی قافلے والے میری وجہ سے پریشان ہوتے کیونکہ میرا جانور بہت سلو رفتار میں بڑی دھیمی رفتار میں چلا کرتا مکہ پاک پہنچی اور لوگوں کو تو بچے مل گئے لیکن چونکہ میرے پاس اپنا دودھ بھی کم تھا خود بھی فکر فاقہ کا شکار تھی مجھے کسی نے اپنا بچہ نہ دیا اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چونکہ والد محترم کا انتقال ہو چکا, ہو چکا تھا حضرت عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ انتقال فرما چکے تھے لوگ کسی یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس کے اس بچے کو لے کر آئیں گے اور جب پال پوس کر واپس کریں گے تو کوئی بڑا انعام نہ ملے گا ادھر بی بی حلیما کو کوئی بچہ نہ دیتا ادھر پیارے آقا علی و السلام کو کسی عورت نے اس امید پر نہ لیا کہ یتیم بچے کو لے کر جائیں گے تو کیا انعام ملے گا مگر قسمت کا ستارہ چمکنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں تھا انہوں نے پیارے آکا علی سلاط کو یہ سوچ کر لے لیا کہ خالی ہاتھ جانا تو ٹھیک نہیں چلو کوئی ایک بچہ ہی ساتھ لے کر جاتے ہیں مگر اب حریمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں گھر لے کر آتی ہوں اپنے آکا علی سلاطلام کو اپنے قیام گاہ پر لے کر آتی ہوں تو وہ پستان جو میرے بچے کو بھی دودھ پورا نہ کرتے تھے اس قدر بھر گئے کہ پیارے آقا علیہ سلاط والسلام نے بھی دودھ نوش فرمایا اور آپ کے جو بیٹے تھے دمرہ وہ بھی سیر ہو کر انہوں نے دودھ پیا کہتی ہیں جب واپسی کا سفر ہوا وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا اب وہ سب سے آگے آگے دوڑ رہا ہے کافلے والے کہتے حلیما کیا تم نے نیا خچر خرید لیا ہے اور میں بتاتی نہیں یہ وہی سواری ہے ہم اب ابھی حیرانی تھے جب بنی سات کے گاؤں میں پہنچتے ہیں میری بکریاں میرے سارے سب کے سب بھر گئے ہم سب گھر والوں نے دودھ پیا اور فربا اور سکون کے ساتھ آرام کیا بہرحال پورے گاؤں میں چرچا ہو چکا تھا کہ حلیمہ سعدیا کسی بڑے ہی بکدر والے بچے کو لے کر آئی ہیں فرماتی ہیں میرے جانور جب چرنے جاتے وہ فربا ہو کر لوٹتے ان کے بھر جاتے انہی چڑا گاہوں میں دوسرے جانور بھی جاتے تھے مگر ان کو اتنی صحت نہ ملتی یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں ہیں میرے آقا علی السلام ایک بار اپنے دودھ شریک بھائی حضرت دومرا کے ساتھ گئے اور وہاں گئے چراگاہ کی طرف تھوڑی دیر کے بعد حضرت دمرا ہاپتے ہوئے کاپتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امی جان غذب ہو گیا جس بچے کو ہم لے کر عرب کی وادیوں سے مکائے پاک سے یہاں آئے ہیں تین سفید لباس والے لوگوں نے ان کے پیٹ کو چاک کر دیا ہے بی, بی حلیمہ سادیا اپنے مبارک شوہر کے ساتھ دوڑی دوڑی وہاں جاتی ہیں گھبرائے ہوئے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ اس رات سلام بڑے سکون میں ہیں پوچھا کیا ہوا بیٹا تو بتاتے ہیں کہ تین سفید لباس والے لوگ جن کی گاڑیاں بھی تھی وہ آئے میرا شکم چاک کیا میرے سینے سے کوئی چیز نکالی ہے واپس شکم کو بند کر دیا ہے مگر مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی بہرحال بعد میں علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری تشریح بھی کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ شک کے صدر کا واقعہ تھا میرے آکا کے دلے اقدس پر قلبے اقدس پر نور کی بارش کی گئی اور یہ شک کے صدر کا واقعہ چار بار پیش آیا بہ حال میرے پیارے اسلامی بھائی یہ وہ گاہ بھی موجود ہے یہی قریبی وہ علاقہ بھی موجود ہے جہاں میرے پیارے آقا علیہ اصلاۃ السلام کا شک کے صدر کیا گیا میرے آقا علیہ اصلاۃ والسلام کی مبارک عادتیں اتنی پیاری کہ ابھی بچپن ہی کا عالم ہے مگر ایسار کا جذبہ یہ تھا کہ ایک پستان سے دودھ پیتے اور دوسرا پستان جو ہے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے شروع ہی سے ایسار کا جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا یار آقا نے دو سال کی عمر میں وہ نشو نما پائی اور وہ جو کہتے ہیں کہ قد کاٹ نکالا کہ دو سال کے نہ لگتے تھے بلکہ اور زیادہ بڑے لگتے بہرحال دو سال کے بعد یہ وقت ہوتا ہے کہ بچہ واپس لوٹا دیا جائے مگر بی بی حلیمہ سعدیہ بڑی غمگین تھی کیونکہ سارے خاندان کو نبی پاک سے محبت ہو چکی تھی ایسا خوبصورت ایسا نرالا ایسا پیارا بچہ اور کس کو ملا تھا یہ مقدر بی بی بیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی انہا ہی کا تھا بہرحال جب مکہ پاک پہنچے پیارے آقا کو واپس لوٹایا لیکن دل غمزدہ تھا کسی بھا نے بی بیبی حلیمہ سعدیا سید آمین رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے گزارش کر کے کچھ دنوں کے لیے نبی پاک کو یہاں لے کر آئیں تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہی وہ وادیاں ہیں جہاں ہمارے آکا علیم کا مبارک بچپن گزرا یہی وہ بیلیبہ بی سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا مکان ہوا کرتا یہی وہ چراغاہ کرتی کیا منظر ہوگا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے آ ادھر روح کی ہر طے میں کو اے ہوا اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا نب کریم ان مبارک وادیوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے آم. ہمیں بھی آپ سب کو بھی ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے عامر نبی امین سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ حالی. اول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدریش چینل کے ناظرین اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں میں سچ بتاؤں کہ دل کی کیفیت بہت بدلی ہوئی ہے جس طرح طویل سفر کے بعد بندہ ماں کی گود میں پہنچتا ہے اسے ایک سکون ملتا ہے آج ہم بھی ایک سفر کر کے پہاڑوں پہ پیدل چل کے ایک مقام پر بیٹھے ہیں اور وہ مقام سیدتنا اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے اقالی اصرت السلام کی امی حضور وہ مبارک ہستی جن کی جن کے وطن میں میرے اقالی اصرت السلام نے تقریباً نو ماہ گزارے پھر ان کی گود میں میرے آقا علیہ السلام نے وقت گزارا بی بی آمن رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ملک کے شام کو ملاحظہ فرمایا میرے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے نور کے صدقے کے یہاں آ کر بڑا دل افسردہ بھی ہے کہ یہاں ان کا مزار ابوہ شریف میں ہے مگر اس مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے مزار شریف کو باقاعدہ ختم کر دیا گیا ہے عام آدمی یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا یہاں آنے بھی نہیں دیا جاتا مگر ہم کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کچھ لوگوں نے ہماری رہنمائی کے قدموں میں بیٹھے ہیں مالک کریم ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے ہم گناگاروں کی اس پاک در پر حاضری کو قبول فرمائے یقینا یہاں آنا میرے آقا صد و سلام کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ظاہر ہے کہ اپنی ماں سے کون تیار نہیں کرتا جب نبی پاک علیہ سرۃ السلام کی والدہ کے قدموں میں ہم آئے ہیں اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ پیارے آقا علیہ اصرت والسلام کی رضا حاصل ہو جائے امی حضور ہم سے راضی ہو جائیں آقا علیہ اثرات والسلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور نبی پاک علیم ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں ہم یہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید العامن ربی اللہ تعالیٰ کے سد کے ہماری جتنی بھی جتنے ناظرین ہیں جو یہاں موجود اسلامی ہیں جن جن کی والدہ حیات ہیں اللہ ان کو صحت کاملاتا فرمائے ان کو درازی عمر بالخیر فرمائے یہاں وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ 6 سال کی عمر تھی میرے آقا علی والسلام کی اس وقت ہم بڑی مشکل سے اوپر پہنچے ہیں وہ وقت کیسا ہوگا جب مدینہ طیبہ سے مکہ پاک کا یہ سفر جاری تھا اور دوران بی بی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی اور میرے آقا جن کی عمر مبارک تقریباً چھ سال تھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بیابان میں انتقال ہوا یہی تدفین ہوئی ن سے بچے نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھا. میرے آقا علی سلام نے بچپن سے ہی بڑے صدمے اٹھائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مگر نبی پاک علیت والسلام وہ ہیں کہ جو آج بے قراروں کو قرار دیتے ہیں بے چینوں کو چین دیتے ہیں غم زدوں کو غم دور کیا کرتے ہیں ہمارے اکالطو والسلام نے بچپن میں اپنی والدہ کو دنیا سے جاتا دیکھا ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد صاحب بھی تشریف لے جا چکے تھے مگر پھر بھی میرے اقلیت السلام کا وہ عزم و حوصلہ امت کے والی ہیں آج بھی حوصلہ دیتے ہیں نبی پاق علی السلام بہرحال دلیہمن رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر ہیں بڑی التجائے ہیں دل میں بڑی تمنائیں ہیں دل کی کیفیت عجیب ہے ہم کافی دیر سے یہاں ہیں مگر سچ بتائیں کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور کہتے ہیں وہ تھپک کر ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے اس طرح کی ہماری بھی سب کیفیت ہو رہی جی چاہ رہا ہے یہیں لیٹ جائیں یہیں بیٹھ جائیں شفیق ماں ہے ابھی پاک علیہ سرت والام کی والدہ ہے ہمیں امید ہے ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی ہم پر ضرور کرم ہوگا ہمیں بلایا انہوں نے تو خالی ہاتھ تو ماں نہیں لوٹاتی ماں تو اپنے بچوں پر شفیق ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے یاد رہے کہ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں بھی اور کئی جگہ پر علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ میرے آقا علی اسرات والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں اور میرے آقا علی اسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں پاک پشتوں سے اور پاک اقر رحم موسی منتقل ہوا ہوں اور ویسے بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس پیٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے کہ معاذ اللہ وہ ایمان والے نہ تھے ارے جس کے صدقے سے ساری دنیا کو ایمان ملا جن کے صدقے سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ان کے والدین کریمین کے بارے میں کیسے کوئی برا سوچ سکتا ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں کبھی بھی ایسا گمان بھی دل میں نہیں لانا چاہیے یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلط والس جس مچھلی کے پیٹ میں رہے چند دن رہے آتا ہے اس بارے میں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی تو سوچنے کی بات ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ جنت میں جائے جس بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں یونو صلی سرۃ و سلام کے آقا رہیں وہ کیسے جنت میں نہ جائیں بلکہ ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما آئیے مناظر دیکھنے والے تو نہیں اندھیرا بھی ہے ہم نے کچھ لائٹ وغیرہ جلا کر ریکارڈنگ کی کوشش کی ہے شاید ریکارڈنگ بھی اتنی پراپر نہ ہو لیکن دل کی جو امید ہے امیدیں تک پہنچ رہی کچھ مناظر دیکھیں اس مقام کو کم از کم آپ دیکھ لیں قبر شریف تو نظر نہیں آتی پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں بتانے والوں نے بتایا اس لیے ہم یہاں آ گئے تو آپ بھی یہ مناظر دیکھ لیجئے لیجیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح>